بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ابتدائی گفتگو کی تھی یعنی سب ایڈیٹر کیا ہے پروف ریڈر کیا ہے کاپی ایڈیٹر کیا ہے یہ جو جرنلسٹک ٹرمینالوجی جو نیوز روم میں اکثر استعمال ہوتی ہے یا اخبارات کے دفاتر ہوں نیوز چینل ہو ایون ناؤ ویب جرنلزم یہ ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں تو ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن اور اس, ان کے الفاظ کا اوریجن بتایا جائے تو یہ ہم پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک اچھے پروف ریڈر کو کس صورت حال کا سامنا ہوتا ہے اور اس سے وہ کس طرح بہتر اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے تو پروف پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی تھی پروف ریڈنگ کاپی ایڈیٹنگ اور سب ایڈیٹر کے فرق کو بھی واضح کر لیا تھا پرنٹ میڈیا ریڈیو ویژن اور ویب میں پروف ریڈر کا جو کردار ہے اس پر بھی بات ہوئی تھی تو آج کے لیکچر میں ہم مینلی کنسنٹریٹ کریں گے کہ سب ایڈیٹنگ جو کہ بنیادی کام ہے کسی بھی نیوز روم کا چاہے وہ اخبار کا ہو یا ٹیلی ویژن چینل کا کہ اسے سب ایڈیٹنگ کی طرف خصوصی توجہ دینی پڑتی ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم مینلی اس پر بات کریں گے اور ایک چیز آپ یقینی طور پر یاد رکھیں کہ سب ایڈیٹنگ نیوز روم کا اہم ترین کام ہے اور جس نیوز روم میں سب ایڈیٹرز بیٹھتے ہیں اور ان کا چیف ایڈیٹر بیٹھتا ہے نرو سینٹر آف اینی نیوز روم پورا نیوز روم یا ٹیلی ویژن چینل کا وہ نیوز روم جہاں ایڈیٹرز بیٹھتے ہیں دی ریئل کنٹرول پوائنٹ اینڈ دا جیسے انسان کے جسم میں نروس کا بہت بڑا رول ہے اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کے نرو شیٹر ہو گئے یہ مضبوط نرف کا آدمی ہے یہ وہ شخص ہے جس کے نروس کو کوئی بریک نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ شخص کتنا بھی پریشر آئے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس طرح نروس کسی انسان کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے دشوار منزلوں کو طے کرنے کے لیے اسی طرح جرنلزم میں جب کبھی نیوز روم کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو ایڈیٹنگ ڈیسک ہے دیٹ از مین ڈیسک اور یہ وہ ڈیسک ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے ترتیب دیتا ہے اور پھر ایک اخبار کی اشاعت ہو یا ٹیلی ویژن نیوز کا بلٹن ہو یا ویب پر کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہو یا ریڈیو کا نیوز بلٹن ہو اور اس کی تیاری میں بھی وہاں کا نیوز ڈیسک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انگلش کے حرف یو کی شیپ میں جو ڈیسک نیوز روم میں لگا ہوتا ہے وہی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے وہی مین پوائنٹ شمار ہوتا ہے اور اس ڈیسک کے سینٹر میں مین فوکل پوائنٹ پر چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر انچارج آف دیٹ ڈیسک بیٹھتا ہے جیسے آپ کو میں مثال دے کے واضح کروں کہ میں جہاں کھڑا ہوں میرے سامنے یہ ایک گول سی ٹیبل ہے لیکن یہ سیمی گولائی یا نیم گول ہے وہ ٹیبل پوری اس طرح سے گول ہوگی اس پوائنٹ پر چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر بیٹھے گا اس کے لیفٹ یا رائٹ پر اس کے ڈیپٹی ایڈیٹر بیٹھیں گے جو ان دی ایبسنس آف چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر ان چارج دے کین آٹومیٹکلی ٹیک آن دیٹ پوزیشن اور اس کے لیفٹ اور رائٹ right پر جہاں ڈیپٹی ایڈیٹرز بیٹھے ہیں اس کے سائیڈ پر اس طرح سے ایک ٹیبل ہوگی اور ایک ٹیبل یو ہوگی تو یہ یو شیپ بن جائے گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ کلیئر ہوگی اوپن ہوتی ہے عام طور پر تبھی یہ لفظ یو کی طرح کی ٹیبل بنتی ہے اور اس میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرف ایڈیٹرز بیٹھے ہیں سب ایڈیٹرز بیٹھے ہیں تو درمیان سے اگر کسی نے کوئی کاغذ اٹھانا ہے کوئی چیز لینی ہے تو ان کو موومینٹ کی آسانی ہو جاتی ہے اور اس طرف جو سب ایڈیٹرز بیٹھے ہیں ان کی مختلف تخصیص کر دی جاتی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل نیوز کو دیکھ رہا ہے دوسرا سب ایڈیٹر لوکل نیوز کو دیکھ رہا ہے تیسرا اسپورٹس کی خبروں کو دیکھ رہا ہے چوتھا ویدر کو دیکھ رہا ہے ایک بزنس کی خبروں کو دیکھ رہا ہے ایک جنرل خبروں کو دیکھ رہا ہے ایک دو ایڈیٹرز اور بیٹھے ہوتے ہیں جن کو مختلف رپورٹرس آ کر اپنی خبریں دیتے ہیں اور وہ ان سے ڈسکشنس کر لیتے ہیں اس کے بعد مختلف سب ایڈیٹرز اس یو شیپ ڈیسک کے گرد بیٹھے ہوئے جب کام اپنا ختم کر لیتے ہیں تو ہر ایڈیٹر سب ایڈیٹر اپنی خبریں اپنے سینئر ڈیپٹی ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر کو بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد چیف ایڈیٹر ان کو ویٹ کرتا ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور انہی ذمہ داریوں کے بنا پر وہ سب ایڈیٹرز انگلش ڈیسک سب ایڈیٹر اردو ڈیسک سب ایڈیٹر ویدر سب ایڈیٹر بزنس سب ایڈیٹر انٹرنیشنل افیئر سب ایڈیٹر کوارڈینیٹرز، اس طرح سے مختلف ان کو نومل کلیچرز دے دیے جاتے ہیں تاکہ جب پیپرس کی تقسیم ہو تو ان کو کوئی مشکل نہ ہو ایک طرف تو رپورٹرس کی خبریں آتی ہیں دوسری طرف نیوز ایجنسیز کی خبریں آتی ہیں پھر نیوز روم میں مانیٹرنگ مختلف چینلز کی ٹیلی ویژن سینٹرز کی ہو رہی ہوتی ہے ٹیلی فون پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے تو جس جس سیکشن کی وہ خبریں ہوتی ہیں جس جس فیلڈ کی وہ خبریں ہوتی ہیں تو اسی فیلڈ کی خبروں کو سب ایڈیٹر دیکھتا ہے ایڈٹ کرتا ہے اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو اس کی ذمہ داری ہے مکمل کرنے کے بعد چیف ایڈیٹر کو سینٹرل ڈیسک پہ بھیج دیتا ہے سینٹرل ڈیسک کا انچارج از دی فائنل اتھارٹی ٹو گیو فائنلٹی ٹو دیٹ پارٹ آف دی سب ایڈیٹنگ یہ جو یو شیپ کا ڈیسک ہے اس کو ٹرمینالوجی میں بعض اوقات رم بھی کہہ دیا جاتا ہے اب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا مفہوم بدلتی رہتی ہیں اور جو صورت حال معاشرے میں پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور معاشرتی بیہیویئر میں تبدیلیاں آتی ہیں تو ٹرمینالوجی کا مفہوم بھی بہت حد تک اس سے مطابقت کرتا چلتا ہے اس لیے ابتدا میں ان کو ریم کہتے تھے پھر یہ یو شیپ ڈیسک کہلایا نرو سینٹر کہلایا لیکن کام سب کا ایک ہی ہے کہ انہوں نے سب ایڈیٹنگ کرنا ہوتی ہے اب میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور پوائنٹ بتائے دیتا ہوں کہ جو لفظ کاپی ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر ان ٹرمز کا جو کام کرنے کا معاملہ یا اس کی نوعیت ہے وہ ایک ہے اور چونکہ برٹش جرنلزم جو ہے اس نے ڈومینیشن بہت عرصے تک سوسائٹی پر رکھی کیونکہ انگلش ورلڈ نے جو انڈسٹری ریوولوشن آیا اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ایٹ ٹائم یہ سیکنڈ کے بعد برٹن واز لیڈنگ اور امریکہ ابھی اس حد تک سپر پار یا اس حد تک کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹیکنالوجی پر اور ڈسمینیشن آف میسج پر اور جرنلزم پر ان کا اتنا نہیں تھا جتنا پہلے برٹش پیریڈ میں تھا تو کالونیز بھی اور نو آبادیوں کے بھی برٹشرز انچارج تھے اور ان کی زبان کی ڈومینیشن تھی تو لفظ سب ایڈیٹر برٹش جرنلزم کی وجہ سے ٹرم uh, کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ برٹش نوئنگ اور انگلش نوئنگ ورلڈ میں سب ایڈیٹر کا مفہوم کے لیے جو ٹائٹل رکھا گیا اس کو سب ایڈیٹنگ کہتے تھے لیکن امیریکنس نے جب دنیا پر کمانڈ حاصل کی اور ہو ایور رولز دا اسی کی ٹرمینالوجی پھر گریجولی ڈومینیٹ کرتی ہے تو امیریکن جرنلزم کی بکس میں یا ان کی یونیورسٹیز کی ٹیچنگ میں دے نارملی یوز دا ورلڈ کاپی ایڈیٹر دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورلڈ سب ایڈیٹر آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ کاپی ایڈیٹنگ اینڈ سب ایڈیٹنگ از ون اینڈ دا سیم تھنگ رپورٹر اور سب ایڈیٹر دونوں جتنے اچھے ہارمنی سے کام کر رہے ہوں گے اور جتنا ان کا باہمی تعاون ہوگا اتنی اچھی خبر بنے گی رپورٹر فیلڈ سے خبریں لے کر آتا ہے تھکا ہارا ہوتا ہے اور وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جلد از جلد اس کی خبر معیار کے مطابق ہو جائے تو وہ جیسے ہی نیوز روم میں پہنچتا ہے تو وہ اس نرو سینٹر اس کاپی ڈیسک اس ریم یا اس سب ایڈیٹنگ ڈیسک تک پہنچتا ہے اور جاتے ہی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ خبر ہے تو جو کنسرن سب ایڈیٹر ہے اس سے پوچھتا ہے کیا خبر ہے وہ خبر جب بتاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ آپ جو پوائنٹس لائے ہیں نیوز ایجنسی نے بھی اس حوالے سے یہ خبریں دی ہیں مانیٹرنگ رپورٹس یہ آئی ہیں تو آپ کے پاس کیا نئی چیز ہے وہ کہتا ہے یہ نئی چیز ہے تو وہ اپنا میٹیریل رپورٹر کو دے دیتا ہے کہ آپ ان سب کو ملا کر ایک اچھی خبر بنا لیں اور پھر مجھے دے دیں میں اس کو بلٹن میں لگا دوں گا یا دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ سب ایڈیٹر کوئی خبر کے پوائنٹس لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور جب رپورٹر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ایشو پر یہ خبر تھی یا پیس کانفرنس تھی یا میں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے تو وہ کہتا ہے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے تو وہ کہتا ہے لوگ میرے پاس بہت اچھی چیزیں موجود ہیں لیکن آپ جو لائے ہیں دس از انٹرو یہ خبر کی جان ہے تو وہ فوراً اس سے ڈیٹا لیتا ہے اور اس کا انٹرو بنا کے رپورٹر کو کہتا ہے کہ یہ خبر اب تیار ہے اینڈ اف چیف ایڈیٹر سیز دیٹ دی امپورٹینس نیوز از دیٹ تو وہ کہتا ہے کہ دس از بریکنگ نیوز تو وہ کہتا ہے کہ تم خود کیمرے کے آگے جا کر پڑھ دو یا نیوز کاسٹر کو دے دو تو یہ سارے ڈسیجنس نیوز روم میں ہو رہے ہوتے ہیں رپورٹر اور سب ایڈیٹر کا جتنا اچھا تعاون ہوگا اتنی ہی اچھی نیوز بنے گی امپریسو نیوز بنے گی اس کا افیکٹ ہوگا لوگ اس خبر کو اچھا سمجھیں گے تو جہاں رپورٹر اور سب ایڈیٹر کا باہمی تعاون ضروری ہے وہاں ایک پوائنٹ اور بڑا اہم ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ رپورٹر اینڈ اے پروفیشنل اینڈ ایکسیلینٹ رپورٹر فرسٹ آف آل یو مسٹ آپ سب ایڈیٹنگ سیکھیں جب آپ سب ایڈیٹنگ سیکھیں گے آپ کو خبر کی نوک پلک درست کرنا آ جائے گی آپ کا تعاون ڈیسک والوں سے بڑھ جائے گا جب آپ کا انٹریکشن ڈیسک والوں سے ہوگا ایز رپورٹر اور جب آپ سبنگ کے بنیادی اصولوں کو سمجھ چکے ہوں گے اس کی علامات کو سمجھ چکے ہوں گے تو وین ایور یو رائٹ اے کوئی بھی خبر جو آپ بنائیں گے اور جب ڈیسک کو دیں گے تو ڈیسک فیل ہوملی فرینڈلی اور وہ فورنز کرے گا اور اپنی ان پٹ دے کے اس خبر کو اور اچھا بنا دے گا تو آپ کی ریپوٹیشن ایز اے پروفیشنل ان دا نیوز روم لیکن اگر آپ نے نیوز روم میں کام نہیں کیا ہے اور آپ صرف رپورٹنگ میں ہی ایکسیلنس حاصل کر گئے تو وین یو کم ان نیوز روم پیپل ول ٹریٹ یو لائک اے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ یہ رکھ کے چلے جائیں وی ول سی تو پھر آپ وہاں ہنگامہ کریں گے کہ اتنی بڑی خبر لایا ہوں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تو اس سارے عمل میں بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ ڈیسک پر کچھ عرصہ کام کر لیں گے تو آپ کے کلیگس بن جائیں گے آپ کی جو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اس سے آپ ایک دوسرے کے بیہیویئر کو سمجھیں گے اس کی صلاحیتوں سے واقف ہوں گے ساتھیوں کی تو جس نوعیت کی خبر ہوگی اور جس فیلڈ کی خبر ہوگی آپ اسی سب ایڈیٹر کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کی خبر کو فردر انریچ کرنے میں یا ایڈوائز کرنے میں یا اس کی زبان درست کرنے میں یا اس کا امپیکٹ بہتر بنانے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا تو آلویز ٹریٹ دی نیوز ڈیسک دی سب ایڈیٹر ڈیسک دی ریم اور دا یو شیپ ڈیسک از دی پلیس فروم ویئر ریپورٹر کین گیٹ اے گڈ تو آپ ہمیشہ اس ڈیسک کا احترام کریں تو آپ اچھے رپورٹر بھی بنیں گے اسی طرح ایک سب ایڈیٹر کو زندگی کے معاملات میں کئی حوالوں سے رپورٹر سے ایڈوائس لینی پڑتی ہے چاہے اس کے پرسنل میٹرز ہوں یا اس کے پروفیشنل میٹرز ہوں پروفیشنل میٹرز میں بھی ریپورٹر اس کو مدد دیتا ہے انفارمیشن لا کے دیتا ہے تو اس کی اچھی خبر بنتی ہے اسی طرح آپ کو کوئی ذاتی کام اگر معاشرے میں کسی جگہ پر ہے تو رپورٹر کی پی آر زیادہ ہوتی ہے وہ فیلڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے تو ایک سب ایڈیٹر اگر اس سے اچھا تعلق رکھے گا تو وہ رپورٹر اس کو ہیلپ دے گا فیملی میٹرز میں اسکول کا کوئی مسئلہ ہے کہیں اور اس کو کوئی جاب سیکنگ کے ایشوز ہیں یا کوئی اور ایسے معاملات ہیں جن میں اس کو رہنمائی چاہیے اف دا سب ایڈیٹر ایز اے گڈ ریلیشن تو یہ مل کے ایک ایسی ٹیم بنتی ہے جو پروفیشنلی اور پرسنلی دونوں طرح سے آپ کی ریپوٹیشن کو ایکسل کرتی ہے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اینڈ دیٹ از یعنی ایک سب ایڈیٹر کی کیا اہم ذمہ داریاں ہیں یہ میں کچھ پوائنٹس کی شکل میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں پھر اس پر ہم گفتگو کر لیں گے تو کائنڈلی نوٹڈ ڈاؤن ریڈنگ فار اوور آل کلیریٹی اینڈ سینس یعنی اسے پورا اسکرپٹ پڑھنا چاہیے خبر کا تاکہ اس کا جو مفہوم ہے اس کی جو سینس ہے اس میں کوہرنس ہو اور پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ایک تواتر اور ایک تسلسل اس میں موجود ہو نیکسٹ پوائنٹ ہے کریکٹنگ اسپیلنگس گرامر ٹرمینالوجی پنکچویشن سینٹیکس اینڈ ورڈ یوز وائل اس کا مطلب ہے کہ ایک سب ایڈیٹر کو جب تسلسل اس کاغذ میں خبر کا دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی گرامیٹیکل مسٹیک تو نہیں ہے الفاظ کا انتخاب درست ہے اس میں ایک ربط موجود ہے اور جملوں کی جو بندش ہے وہ درست ہے کہیں کوئی غلط لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا یہ سب دیکھنا سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کیونکہ مختلف رپورٹرز اور مختلف ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں اس میں گرامر مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے سپیلنگ مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے جملے درست بنے ہوئے نہ ہوں تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینا بھی ایک سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کراس فگر ادر فیچرس سب ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ریفرنسز اس خبر میں دیے گئے ہیں یا نام دیئے گئے ہیں شخصیات کے ہوں جگہوں کے ہوں وہ درست ہیں کہ نہیں ان کی اسپیلنگ درست ہے کہ نہیں وہ ایکچولی نام ایگزٹ کرتا ہے کہ نہیں اگر کسی نے لکھا کہ نیپال کے دارالحکومت میں یہ واقعہ ہوا تو کیا دارالحکومت کا نام صحیح لکھا گیا ہے یا نہیں اگر کوئی حوالہ اس نے کسی خبر میں دیا ہے تو کیا وہ ریفرنس درست ہے کہ نہیں ہے تو سب ایڈیٹر کے پاس یہ نالج ہونا ضروری ہے تبھی وہ چیز درست کر سکے گا اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے جس کی طرف توجہ دینی ہے وہ ہے رائٹنگ ری رائٹنگ اینڈ ایون ریسرچنگ جو خبر اس کے پاس آئی ہے ڈیسک پر اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس خبر میں کوئی جھول ہے میسج ڈسمیشن درست نہیں ہو رہی مفہوم پوری طرح نہیں جا رہا تو سب ایڈیٹر کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اس خبر کو ری رائٹ کرے درست کرنے کی کوشش کرے اگر درستگی کرنے سے چیزیں درست نہیں ہو رہی تو وہ پھر نئے سرے سے پوری خبر لکھ سکتا ہے لیکن اس میں اس کا مفہوم تبدیل نہیں ہونا چاہیے خبریت ختم نہیں ہونی چاہیے جو چیز اس خبر میں بیان کی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ کے انتخاب کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن میسج تبدیل نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کاپی رائٹ میٹیریل سب ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو خبر میں حوالے ہیں یا جو بات کہی جا رہی ہے یا کوئی ساؤنڈ پیس لیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لیگلی کاپی رائٹ کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو مطلب اس کے جملہ حقوق کسی اور کے پاس ہوں لیکن وہ حوالہ رپورٹر اس انداز میں دے رہا ہے یا جو خبر آپ کے پاس آئی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے دس از دی اوریجنل تھنگ وچ یو آر گیونگ جبکہ اس کے رائٹس آپ کے چینل کے پاس نہ ہوں اس اطلاع کے بارے میں رائٹس جو ہیں وہ کسی اور کے ہوں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کاپی رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی اگر آپ بک کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تب بھی کسی اسپیشل رپورٹ کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تب بھی اور کوئی خبر میں کوئی چیز مینشن کر رہے ہیں تو کاپی رائٹس متاثر نہیں ہونے چاہیے نیکسٹ پوائنٹ ہے انشورنگ اینڈ چیکنگ دیٹ دی کانسٹنٹ فارمیٹ از اپلائیڈ یعنی ایک ہر چینل کا ہر اخبار نے ایک فارمیٹ خبر کا رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ فارمیٹ ایڈیٹرز کو اور چیف ایڈیٹرز کو اور سب ایڈیٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس خبر کو تشکیل دینا کس طرح کے فارمیٹ میں اس کو لانا ہے تو خبریں جب آپ کو ایجنسی سے ملتی ہیں مانیٹرنگ سے ملتی ہیں یا ریپورٹر سے ملتی ہیں یا پریس ریلیز سے ملتی ہیں تو ان کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے اخبار یا اپنے چینل کے اسٹائل اور فارمیٹ کی طرف لانا ہوتا ہے تو یہ بھی ذمہ داری سب ایڈیٹر کی ہے تاکہ اسی فارمیٹ میں وہ خبر بنائی جا سکے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے سٹینڈرڈائزڈ ہیڈرز فٹرز ہیڈ لائنز اینڈ کیچ لائنس سب ایڈیٹر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس خبر کی وہ سبنگ کر رہا ہے اس خبر میں سے کیا سرخی کیا ہیڈ لائن نکلے گی وہ بھی اسی سب ایڈیٹر کو نکالنی ہے اس کو اس میں سے فٹر بھی نکالنا ہے ہیڈ لائن تو خبر کے اوپر ہوتی ہے فٹر خبر کے نیچے ہوتا ہے بعض اوقات تو ضروری نہیں کہ فٹر ہر خبر سے نکالا جائے جس خبر سے بھی فٹر نکالا جائے گا وہ نکالنا بھی سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے اگرچہ اپروول اس کا چیف ایڈیٹر اس کے بارے میں دے گا تو ہیڈ لائنس کے ساتھ فوٹر نکالنا ہے کیچ لائن بھی بعض اوقات خبروں میں سے نکالی جاتی ہے اور ہیڈرس بھی نکالے جاتے ہیں کیچ لائن وہ ہوتی ہے کہ ایک پنچ لائن یا ون لائنر ہوتا ہے جس سے نمایاں ہوتی ہے وہ خبر تو ہیڈ لائن میں بھی بعض اوقات کیچ لائن ڈال دی جاتی ہے اور کیچ لائن سم ٹائم ہیڈ لائن سے اوپر بھی ڈال دی جاتی ہے اخبارات کی پیشانی جب آپ دیکھیں تو ایک طرف اخبار کا نام ہے پھر شاہ سرخی ہے یا بڑی سرخی ہے جس جو مین سرخی کہلاتی ہے بعض اوقات اس کے اوپر بھی بالکل جو سفید سا حصہ اخبار کے بارڈر کا اوپر کا حصہ بچا ہوتا ہے اس پر بھی ایک کیچ لائن لگا دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کا فیصلہ یا اس کے بارے میں تجویز کرنا سب ایڈیٹر کا کام ہے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ز ٹو ریڈ اینٹائر ٹیکسٹ بفور اٹس کاپی ایڈیٹر کا یہ فرض ہے کہ جب خبر تیار ہو جائے تو ہی شوڈ ری ریڈ اس کو مکمل طور پر دوبارہ پڑھے اور دیکھے کہ اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے تو اس کو پرنٹنگ میں جانے سے پہلے اخبار کے اس نے اپنی خبر کو پھر پڑھنا ہے مکمل طور پر پڑھنا ہے اور مطمئن ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹو انشیور دیکسٹ فلوز سینسیبل ایکوریٹ اینڈ مے اینی لیگل پرابلم یعنی سب ایڈیٹر کو خبر کا فلو اس کا تسلسل اس کے میسج پر بھی پوری توجہ رکھنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خبر کی اشاعت کے بعد اخبار کو یا ٹیلی ویژن چینل کو کہیں کوئی لیگل امپلیکیشن تو نہیں کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی کہیں توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آ رہا تو ان سب کی طرف بھی ایڈیٹر کو نظر رکھنی ہے اگرچہ یہ ذمہ داریاں رپورٹر کی بھی ہے اور اس ایجنسی کی بھی ہے جو ایجنسی آپ کو یہ خبر دے رہی ہے لیکن جب چونکہ آپ کا چینل وہ خبر نشر کر رہا ہے تو آپ بھی اکولی ذمہ دار ہیں جب آپ سے پوچھ ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خبر کا سورس یہ ہے رپورٹر ہو سکتا ہے نیوز ایجنسی ہو سکتی ہے کوئی مانیٹرنگ رپورٹ ہو سکتی ہے لیکن اچھے ایڈیٹر کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب اس کو کسی لیگل امپلیکیشن کا احساس ہو تو ہی شوڈ برنگ دیٹ فیکٹ ٹو ہز سینئر نالج تاکہ اس کا فیصلہ کرنا آسان ہو اور اگر وہ اس کو صرف نظر کرے گا توجہ نہیں دے گا اور وہ خبر اگر آن ایر چلی جائے گی یا اخبار میں چھپ جائے گی تو اس کے ادارے کو مشکل کا سامنا ہوگا اور بعد میں اس ایڈیٹر سے بھی پوچھ ہوگی کہ بھائی آپ اتنے ایکسپیرینس تھے آپ نے یہ چیز کیوں نہیں پہلے آئیڈینٹیفائی کی ہم اس خبر کو روک سکتے تھے یا آپ خود روک سکتے تھے تو اس طرح سے ادارے کی شہرت ڈیمیج ہوتی ہے تو سب ایڈیٹر کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی لیگل امپلیکیشن ہو کوئی فلو میں کمی ہو کوئی تسلسل میں کمی ہو سینس پروپر نہ اس خبر کا آ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خبر کو درست کرے اور ان چیزوں کا خیال رکھے اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ put names at the top of item اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا سب ایڈیٹر جب ڈیسک پر کام کر رہا ہے تو اس کو مختلف طرح کی خبریں آتی ہیں کبھی رپورٹر کی خبر آ گئی کبھی نیوز ایجنسی سے خبر آ گئی کبھی مانیٹرنگ رپورٹ آ گئی تو جس کنسرن ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر کے پاس وہ خبریں آتی ہیں تو اس کو بیک وقت ڈیسک پہ وہ ایک خبر پر کام کر رہا ہے تو اچانک تین کاغذ آ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے دیکھتا ہے پتا چلتا ہے تو یہ اس خبر سے پہلے جو خبر بنائی تھی اس سے لنک ہے تو اس کو فوراً ان کے اوپر ایک سلگ یا نام لکھ دینا چاہیے کہ یہ خبر حادثے سے متعلق ہے یہ خبر پریس کانفرنس سے متعلق ہے یا یہ خبر جو ہے یہ کسی اسپیچ سے لی گئی ہے یا یہ خبر مانیٹرنگ رپورٹ سے لی گئی ہے اور یہ کس موضوع پر ہے یہ بجٹ سے متعلق ہے یا کوئی نیشنل ایڈریس سے متعلق ہے یا کوئی زلزلہ یا ڈیزاسٹر سے متعلق ہے یا کسی جنگ سے متعلق ہے تو وہ جب تک اس کے اوپر نام نہیں لکھے گا تو دوبارہ اس کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی کیونکہ اس کی باسکٹ میں بہت سے کاغذ آ کر رکھے جاتے ہیں بعض اوقات وہ خود رکھ لیتا ہے بعض اوقات سائیڈ سے کوئی رکھ لیتا ہے بعض اوقات غیر ضروری کاغذ بھی وہاں آ جاتے ہیں تو اس کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی تو ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پن اپ بھی کر دے جب سلگ یا نام لکھ لے یا رپورٹر کا نام لکھے کہ کس نے دی ہے تو ساتھ ساتھ جب ایک آئٹمس کے تین چار پیج جمع ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پن اپ کر دے اور اس پن اپ کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ وہ بلک کی شکل میں چیزیں اٹھا کر خبر بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور خیال رپورٹر کو رکھنا پڑتا ہے دیٹ از اس کو میں اس ٹرمینالوجی میں سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ سیز فائیو سیز یعنی پانچ سی اے اور یہ سیز کیا ہیں کائنڈلی نوٹڈ ڈاؤن دین وی ول ڈسکس کلیئر کنسائز کمپریہنسو اینڈ کنسٹنٹ کلیئر مین یعنی صاف ستھرا لکھے کریکٹ مینز درست لکھے کنسائز کا مطلب ہے اختصار سے لکھے کمپریہنسو کا مطلب ہے جامع لکھے کنسٹینٹ کا مطلب ہے تسلسل سے لکھے اس طرح ان فائیو سیز میں یہ ہے کہ وہ صاف لکھے درست لکھے اختصار سے لکھے جامع لکھے اور تسلسل سے لکھے ترتیب اور تسلسل اس میں ہو تو اگر آپ کی خبر میں ایز سب ایڈیٹر یہ پانچوں سیز پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک اچھی خبر بنا لی ہے کیونکہ خبر کے جو بیسک لوازمات ہیں کب کہاں کیوں کیسے کیا وین ویئر وٹ وائے ہوم یہ سارے ایلیمنٹس تو آپ کو مل ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسکرپٹ میں کاپی میں یا اس کاغذ میں اس مسفدے میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں ورنہ تو وہ خبر بنی نہیں سکتی لیکن ان سب لوازمات کے ہونے کے باوجود آپ جب سبنگ کر رہے ہیں آپ کاپی ایڈٹ کر رہے ہیں اور خبر کو ایک معیار دے رہے ہیں تو آپ کو ان فائیو سیز کا خیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھے اور سکسیسفل سب ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے آپ چاہے سپیشلائزیشن سبنگ میں کر رہے ہوں یا آپ رینڈم سبنگ کر رہے ہوں بلائنڈ سبنگ کر رہے ہوں یا آپ کو پہلے سے تیار چیز دی گئی ہو سبنگ کے لیے پروف ریڈنگ کے بعد آپ کا اگر نالج واسٹ نہیں ہے آپ نے اگر وسیع مطالعہ نہیں کیا ہے آپ نیشنل اور انٹرنیشنل افیئر سے واقف نہیں ہے آپ معاشرتی رویوں سے واقف نہیں ہے آپ کو دنیا میں ہونے والی تکنیکی ترقی کا علم نہیں ہے تو آپ جب سبنگ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہوگا اور آپ دوسرے کی مدد کے لیے مجبور ہوں گے تو بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ سب ایڈیٹر بننا چاہیں تو ساتھ ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں کیپ یور آئیز اینڈ ایئرز اوپن اور جتنا علم ایبزارب کر سکتے ہیں جتنا مطالعے سے اپنی بصیرت اور بسارت کو آگے لے جا سکتے ہیں ضرور لائیں تبھی آپ یہ فائیو سیز کے فارمولے کو اچھی طرح امپلیمنٹ کر سکیں گے آپ کسی چیز کو درست اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ اس میں غلطی کیا ہے اور اس غلطی کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے اختصار بھی آپ کسی چیز کا نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ویکیبلری میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ایک فکرے کو ایک لفظ میں بند کر دیتے ہیں جامعیت کمپریہنسونیس بھی خبر میں آپ اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک آپ میں یہ شعور اور ادراک اور یہ علمیت نہ ہو کہ آپ نے ایک فکرے میں ایک پہرے کو بند کر دینا ہے اور کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑنا الفاظ کا انتخاب ایسا کرنا ہے کہ اس الفاظ سے جو بھی خبر سنیں اس کو ہر پہلو کا اندازہ ہو جائے پیرا بندی اس طرح کرنی ہے اسی طرح آپ کسی کی غلطی بھی اس وقت تک نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ڈیپتھ آف نالج نہ ہو اور ایک تسلسل کنسسٹینسی اسکرپٹ میں آپ اسی وقت لا سکتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہو کہ خبر کا پیرامڈ کیا ہے اوپر کیا آنا ہے درمیان میں کیا ہونا ہے کلوزنگ کیسے کرنی ہے اور پہلے فکرے کا تسلسل دوسرے سے کیسے بنے گا پہلے پیراگراف میں جو میسج دیا گیا اس کو دوسرے پیراگراف کے میسج سے کیسے لنک کیا جائے گا اس لیے فائو سیز میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے ایک سب ایڈیٹر کے پاس واسٹ نالج ہونا چاہیے وسیع علمیت ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو ایک اور صفت کا مالک ہونا چاہیے یہ صفت تھوڑی سی آپ کے لیے شاید حیران کن ہوگی لیکن ایک سکسیسفل سب ایڈیٹر کے لیے اس صفت کا ہونا بڑا ضروری ہے دیٹ از کالڈ ڈپلومیسی ڈپلومیسی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیونکہ ڈپلومیسی ٹو ڈیل ود رائٹرس رپورٹرس میکنگ سجیشنس ایک رپورٹر یا ایک مصنف جب آپ کو اپنی تخلیق اپنی محنت کی ہوئی خبر یا مسودہ بھیجتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے یہ معیار پر پورا نہیں تو کہنے کا انداز آپ کا بڑا ڈپلومیٹک ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایک رپورٹر کی خبر آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں فکرے بندی درست نہیں ہے اس میں میسج واضح نہیں ہو رہا اس میں تسلسل نہیں ہے اس میں اختصار نہیں ہے اس میں جامعیت نہیں ہے اس کا اثر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو آپ اگر ساری خامیاں اس رپورٹر کو یا اس کتاب کے مسودہ نگار کو بتائیں گے تو وہ ڈسکریج ہو جائے گا یہاں آپ نے اس کو بڑے طریقے سے ڈپلومیٹک سٹائل سے کہنا ہے کہ آپ کے پاس بہت اہم انفارمیشن ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ الفاظ تبدیل کرنا چاہتا ہوں اس میں سے کچھ میسج ٹیکنیک ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کے آن ایئر جانے سے یا اخبار میں چھپنے سے ہماری شورت متاثر ہو سکتی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ری رائٹ کر کے دکھاتا ہوں جب آپ اس طرح سے کہیں گے تو وہ کہے گا بالکل یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا خبر لائے ہیں اس میں تو نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ یہ پتا چل رہا خبر شروع کہاں سے ہو رہی ہے ختم کہاں سے ہو رہی ہے نہ آپ کو الفاظ کے انتخاب کا پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ پیغام رسانی کس طرح دی جا سکتی ہے آپ کو تو لکھنا نہیں آتا آپ کیسے رپورٹر بن گئے ہیں آپ یہ کہاں سے خبر اٹھا لائے ہیں آپ تو بچے ہیں آپ کو تو کچھ نہیں آتا جب اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے تو وہ اگلا شخص ڈسکریج ہوگا آپ کے بارے میں اچھا رویہ اختیار نہیں کرے گا اور جا کر آپ کو ڈسریپیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا اگرچہ سب ایڈیٹر کا کام یہ ہے کہ سب چیزوں کو درست کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ینگ رپورٹرس کو انکریج کرنا ہے اور اگر کسی سینئر رپورٹر نے بھی کوئی فاش غلطی یا بڑی غلطی کر دی ہے تو اس کو بڑے طریقے سے آپ نے بتانا ہے تو ایک اچھے لکھاری ایک اچھے سب ایڈیٹر اور ایک ماہر کاپی ایڈیٹر کی طرح آپ نے اپنے رویے میں ڈپلومیسی کو اس طرح سمونا ہے کہ ادارے کو بھی نقصان نہ ہو اس شخص کے جذبات کو بھی نقصان نہ ہو اور گریجولی آپ کا امیج ادارے میں بھی بڑھتا جائے اور اس شخص کی نظر میں بھی بڑھتا جائے جو ابتدا میں شاید اچھی خبریں نہیں بنا رہا لیکن مستقبل میں شاید اس میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس میں انکوزٹونیس ہو ممکن ہے وہ بہت اچھی کوالٹی ہے اس میں ریسرچ کا مادہ ہو انویسٹیگیٹو اپروچ ہو تو ایک اچھا شخص آپ کے ڈسکریج کرنے سے شاید اس فیلڈ میں ایکسل نہ کر سکے تو یو آر دا پرسن سب ایڈیٹر دی کاپی ایڈیٹرسن کین انکریج وہ اچھی خبریں لائیں تو یہ جو ڈپلومیٹک ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت سود مند ہوتا ہے وین یو آر سٹنگ آن دا ڈیسک کیونکہ آپ نے تو ایک خوشگوار ماحول میں ایک کام کرنے والے ماحول میں کام کرنا ہوتا ہے لیکن فیلڈ سے رپورٹر جب desk پہ آتا ہے تو ممکن ہے وہ ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہو جہاں بڑی ڈپریسو صورتحال ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا راستے میں ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہو یا نیوز روم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پتا چلا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی مسائل ہیں تو اس کو خبر بھی دینی ہے تو ٹریٹ ہم ڈپلومیٹیکلی دس ول بی اے گڈ اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو کی بھی میں نشاندہی کر دوں وہ یہ ہے کہ سب ایڈیٹر از آلسو دی کسٹوڈین آف دی اسٹائلش رائٹنگ اسٹائل جو ہوتا ہے وہ ہر اخبار کا ہر ٹی وی چینل کا بڑا مقدم ہوتا ہے آپ اکثر کہتے ہوں گے اس اخبار کا اسٹائل دوسرے اخبار سے مختلف ہے یہ چینل جو خبریں دیتا ہے اس کا اسٹائل بڑا ہی لائٹ ہے دوسرے کا اسٹائل بڑا ہارڈ ہے یہ خبر جب دیتا ہے تو اس میں سے کوئی تفریح کا انسر ڈھونڈتا ہے دوسرا چینل ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا ہے تو یہ جو سٹائل ہے خبر دینے کا یہ چاہے چینل کا ہو یا اخبار کا ہو یہ بھی ایک پہچان بنتا ہے اور اس سٹائل کو ان ہیڈ لائنز کے اسٹائل کو ان خبروں کے سٹائل کو اس میں تصویریں لگانے کے سٹائل کو یا چینل پہ پیشکش کے سٹائل کو نیوز کاسٹرز کے سٹائل کو کس طرح سے اس نے خبریں پڑھنی ہیں کیا لفظ بولنے ہیں اس میں بھی ڈیسک جو نرو سینٹر ہوتا ہے نیوز روم کا بڑا ہیلپنگ ہوتا ہے اور وہ ایک پورے چینل کے اسٹائل کی یا ایک پورے اخبار کی اسٹائل کی نمائندگی کرتا ہے اور اس میں وہ چیزیں پیرو رہا ہوتا ہے اسٹائل از اے پرٹیکولر وے of پوٹنگ ورڈس اینڈ مارکس آف پنکچویشن ٹوگیدر ا نیوز اسٹائل مے بی اے کریٹو اسٹائل اور این ایزی اسٹائل یعنی سٹائل میں آپ کریٹیویٹی بھی لا سکتے ہیں اور ایزی آسان سٹائل بھی رکھ سکتے ہیں تخلیقی انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں اٹ آل ڈیپینڈس ماسٹری ان رائٹنگ آپ کو فن تحریر پر کتنی مہارت ہے اگر آپ تحریر کے فن سے واقف ہیں آپ میں ڈیپتھ آف نالج ہے آپ کو الفاظ کے مفہوم کا پتہ ہے اور کمیونیکیشن اسکل جانتے ہیں تو آپ پھر بڑا ہی تخلیقی سٹائل اختیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں ان صلاحیتوں کی کچھ کمی ہے سب ایڈیٹر تو آپ ایک آسان سٹائل اختیار کر سکتے ہیں اسی طرح نیوز پریزنٹیشن ان الیکٹرانک میڈیا ریڈیو ویژن یا ویب پر بھی کریٹو سٹائل بھی ہو سکتا ہے اور ایزی سٹائل بھی ہو سکتا ہے اور سٹائل میں دوسری چیزوں کا جن میں خیال رکھنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں رائٹ ود اسٹائل آلسو انوالوس آرگنائزیشن آرگنائزیشن آف سینٹینس آلسو مینس کنسٹرکشن ان سمپل وے آرگنائزیشن آف ورڈس مینس رائٹ ورڈ فار ایچ پلیس ان ایچ یعنی اسٹائل میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ نے جیسے تصبیح میں دانے پیروئے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے تحریر میں الفاظ کو پیرونا ہوتا ہے اور الفاظ کی اسی ترتیب کو جملہ کہتے ہیں الفاظ تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان الفاظ کو ایک ترتیب دیتے ہیں تو ایک سینٹینس بنتا ہے ایک جملہ بنتا ہے تو کس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں جملے کا اسٹائل آپ کا کیا ہے آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں یہ سب آپ کے سٹائل سے ڈپکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فالو سرٹن رولز اینڈ کنونشنز یعنی اسٹائل میں بھی آپ کو کچھ قواعد جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کچھ روایات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور روایتی انداز اختیار کریں یا قواعد کی پاسداری کریں یہ ساری چیزیں بھی اسٹائل میں حسن پیدا کرتی ہیں اگر آپ سطحی انداز میں خبر لکھ رہے ہیں انفارمیشن دے رہے ہیں تو آپ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے آپ کے پاس جو چیز آئی آپ نے وہ پیش کر دی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب ایڈیٹنگ از این آرٹ اٹ از ناٹ ایوری ون کپ آف ٹی ون ہیز ٹو ہیو این ایکسٹرا آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایڈیٹنگ اگر آسان کام ہوتا تو ہر کوئی کر سکتا سب ایڈیٹر وہی وہ بن سکتا ہے جس کو سب ایڈیٹنگ کے فن سے آگاہی ہو اس آرٹ کو سمجھتا ہو الفاظ جملے ان کا استعمال ان کا سٹائل ان کا تسلسل ان کو اختصار میں کیسے لانا ہے مختصر کیسے کرنا ہے ان میں جامعیت کیسے پیدا کرنی ہے یہ وہ فن ہے جو کام کرنے سے آتا ہے اینڈ there از نو شارٹ کٹ ایکسپیرینس پہلے دن کوئی شخص نہ سب ایڈیٹر بن سکتا ہے نہ نیوز رپورٹر بن سکتا ہے ون ہیز ٹو پاس تھرو دا مل اس پروسس سے گزرنا لازم ہے اسی لیے کہا جاتا ہے دیر از نو شارٹ کٹ ایکسپیرینس اور سب ایڈیٹر جتنا ایکسپیرئنسڈ ہوگا جتنا نالج ایبل ہوگا جتنا اس فن میں ماہر ہوگا اتنا ہی ویلیویبل ہوگا اور ایک اچھے سب ایڈیٹر اگرچہ وہ گمنام سپاہی ہوتا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا لیکن سب ایڈیٹر بڑے بڑے صحافیوں کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور وہ ایسا گرو اور ایسا استاد ہوتا ہے جو پس منظر میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن کمانڈ اسی کے پاس ہوتی ہے اور فرنٹ پہ آنے والے لوگ اس سب ایڈیٹر کی محنت اس کے فن کو اگر حاصل کرنے کا گر جانتے ہوں تو وہ بہت اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں بہت اچھے مصنف بن سکتے ہیں اس لیے سب ایڈیٹنگ کا فن جب آپ جان جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو ہر اخبار اور ہر ٹیلی ویژن چینل بہت اچھی تنخواہوں پر ویلکم کرتا ہے اسی لیے سب ایڈیٹنگ کے کام کے لیے ہر آدمی آسانی سے مارکیٹ میں نہیں ملتا ہی از اے ڈسیسو سب ایڈیٹر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس خبر کو کس طرح سے ٹریٹمنٹ دے گا اس کی ویلیو کس طرح سے بنائے گا اور وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس خبر میں کوئی خبریت نہیں ہے تو اکثر اوقات بہت سے اچھے رپورٹرس کی خبریں ڈسٹ بن کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ سب ایڈیٹر ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیوز سٹوری ریٹرن بائی اے ہریڈ رپورٹر از را ڈائمنڈ اینڈ ایڈیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹر جو تیزی سے خبریں لے کر نیوز روم میں جب داخل ہوتے ہیں ہریڈ رپورٹر یا جلد بازی میں جو لوگ نیوز روم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی خبر ہے تو اس خبر کی حیثیت ایک ایسے ہیرے کی ہوتی ہے جو ہیرا تو ہے لیکن تراشا ہوا ہیرا نہیں ہوتا تو ہیرے کی تراش خراش کر کے ہی اس میں خوبصورتی آتی ہے اس کے مختلف اینگل سامنے آتے ہیں وہ قیمتی بنتا ہے راہ ہیرے کی قیمت تو ایک کوئلے کی طرح ہوتی ہے وہ سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے لیکن جب جوہری کے ہاتھ وہ ہیرا آتا ہے وہ اس کو تراشتا ہے اس کو حسن دیتا ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے تو وہی چیز جو چند ٹکوں کی یا چند سکوں کی ہے بعد میں لاکھوں روپئے کی بن جاتی ہے اسی طرح ایک رپورٹر کی لائی ہوئی خبر جب نیوز روم پہنچتی ہے تو وہ غیر تراشیدہ ہیرا ہوتی ہے یہی خبر جب ایک اچھے سب ایڈیٹر کے ہاتھ لگتی ہے اور وہ اس میں اپنے فن ادارت اور مہارت کی وجہ سے اچھے الفاظ پرو دیتا ہے جملوں کی ساخت بہتر کر دیتا ہے اس میں ایک تسلسل واقعہ ہو جاتا ہے اچھی پیرا بندی ہو جاتی ہے خوبصورت انٹرو نکل آتا ہے تو وہی خبر بہت نمایاں ہو جاتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈیٹنگ از ٹیلرنگ نیوز سٹوری ٹو دا ریکرڈ سائز اینڈ شیپ سب ایڈیٹنگ بعض اوقات بالکل اسی طرح کا عمل ہے جیسے آپ نے ایک لباس پہنا ہے لیکن وہ لباس قیمتی تو ہے لیکن آپ کے جسم پر نمایاں اور خوبصورت نہیں لگ رہا اس کی وجہ کیا ہے ممکن ہے کوٹ کے کالر درست نہ ہو اس کے بازو پورے نہ ہوں لوز ہو پریس پراپر نہ ہوا ہو تو آپ تصور کریں کہ ایک ٹیلر اگر آپ کو اچھی سلائی کر کے کپڑا پہنا دے چاہے وہ قیمتی نہ ہو اور دوسری طرف آپ نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا ہو لیکن اس کی تراش خراش آپ کے جسم کے مطابق نہ ہو تو کون سی چیز اچھی لگے گی نیچرلی چیز وہی اچھی لگے گی جو آپ کو فٹ آ رہی ہے اور دوسروں کے لیے جازب نظر ہے اسی طرح ایک خبر جب کسی اچھے سب ایڈیٹر کے ہاتھ سے گزرتی ہے تو وہ اس کو اس ٹیلر ماسٹر کی طرح ایسی تراش خراش کر دیتا ہے کہ وہ سننے میں یا دیکھنے میں بڑی ہی امپریسو لگتی ہے اسی لیے وہ بات کہی گئی کہ رپورٹر کی لائی ہوئی خبر یا نیوز ایجنسی سے آئی ہوئی خبر یا مانیٹر کر کے ایک خبر جب نیوز روم میں پہنچتی ہے تو وہ ایک غیر تراشی داہرہ ہوتی ہے لیکن جب اس کو ایک اچھے ایڈیٹر کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ اصل ہیرا بن جاتا ہے جس کی مارکیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ رپورٹر تو چینل یا اخبار کا نمائندہ فیلڈ میں ہوتا ہی ہے لیکن جب سب ایڈیٹر اپنا رول صحیح ادا کر رہا ہو تو وہ اس چینل کا امیج بلڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ گمنام سپاہی جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اور یہی خبروں کے گیٹ کیپرز ہیں اندر بھی خبر یہ آنے دیتے ہیں اور خبر کو باہر بھی جانے دیتے ہیں چینل کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے پرنٹنگ کی شکل میں اب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں جسٹ ٹو چیک کہ جب ایک سب ایڈیٹر اپنے ڈیسک پر بیٹھتا ہے یا ایک رپورٹر خبر بنا کر لاتا ہے یا ایک پرزینٹر خبر پیش کر رہا ہوتا ہے تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو سپیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سروے یا ریسرچ کی گئی کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کو سپیل کرنا یا لکھنے میں غلطی زیادہ ہوتی ہے تو اباؤٹ 250 سب ایڈیٹرز اور میڈیا مینیجرس کو کہا گیا کہ وہ ایسے الفاظ بتائیں انگریزی کے اسی طرح اردو پر بھی تحقیق کی گئی کہ انگریزی کے الفاظ بتائیں جو جن کی اسپیلنگ میں اکثر مسٹیک ہوتی ہے تو 250 سب ایڈیٹرز نے جو الفاظ چنے ان کی تعداد تو کافی ہے لیکن ان میں نمایاں ترین دس بارہ ہے وہ دس بارہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں جن کی سپیلنگز میں اکثر ہم مسٹیک کرتے ہیں چاہے سب ایڈیٹر ہوں یا رپورٹر ہوں یا اینکر ہوں یا نیوز کاسٹرز ہوں تو ان کی ادائیگی میں بھی غلطی ہوتی ہے اور ان کی تحریر میں بھی وہ الفاظ کیا ہیں ذرا آپ بھی نوٹ کر لیں لیٹس ہی کاموڈیٹ اے ڈبل سی او ڈبل ایم او ڈی اے ٹی ای آپ دیکھیں اس میں دو سی آئی ہیں اور دو ایم آئی ہیں دوسرا لفظ ہے اکرڈ ڈبل سی یو اس میں بھی دو سی ہیں اور دو آر ہیں پھر آ جاتا ہے ججمنٹ جے یو ڈی جی ایم ای این ٹی پھر ہراس کمٹمنٹ سی او ای این اس میں لکھتے ہوئے بعض اوقات ایک ایم لکھا جاتا ہے دو کی جگہ پھر امبرس ایم وی اے ڈبل آر اے ڈبل ایس یہاں بھی ڈبل آر ہے ڈبل ایس ہے پھر ہے سیپریٹ ای پی اے آر اس میں بھی اے کا آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر لے جان ایل آئی اے میں اکثر آئی لکھنا بھول جاتے ہیں ایڈیٹرس اٹس آئی ٹی یا آئی ٹی اور پھر ایس کے اوپر اپوسٹ ایس تو ایٹس اور ایٹس ان کے فرق کو بھی لکھتے ہوئے بڑی توجہ دینی ہوتی ہے اسی طرح بولتے ہوئے افیکٹ اور افیکٹ اے ڈبل ایف ای سی ٹی افیکٹ کا مطلب کچھ اور ہے اور ای ڈبل ایف ای سی ٹی افیکٹ کا مطلب کچھ اور ہے کنسینسس سی او ایس سی این ایس یو ایس کنسینسس اس کی بھی اسپیلنگس مسٹیک ہوتی ہیں آپ اگر سب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس طرف ضرور توجہ دیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم آپ ان الفاظ کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد ڈکشنری سے ان کا مفہوم دیکھیں اور ان کی سپیلنگز کو چیک کریں تو آپ کو بہت لطف آئے گا یہ تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹر تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خبر کی سب ایڈیٹنگ کریں اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میں نے کام مکمل کر لیا تو اس کو ری ریڈ کریں دوبارہ ضرور پڑھیں جب تک آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے تب تک وہ کام مکمل نہیں ہوا ممکن ہے کہیں پنکچویشن کی غلطی ہو کہیں لفظ غلط استعمال ہو گیا ہو یا مفہوم صحیح نہ آ رہا ہو تو آپ ری ریڈ ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریسرچ بھی ہوئی وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں جب سب ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اکثر رپورٹر ایجنسیاں یا مانیٹرنگ رپورٹس میں بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کے متبادل آسان الفاظ کیا ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں بڑی دلچسپ لسٹ ہے آغاز مشکل لفظ ہے لیکن شروع کرنا آسان لفظ ہے قیام گاہ یا رہائش گاہ لکھنا مشکل ہے گھر لکھ دینا آسان ہے مرحمت فرمایا مشکل ہے دیا آسان ہے استفسار کیا مشکل ہے پوچھا آسان ہے فور مشکل ہے فورن آسان ہے کما حقہ ہو یا کما حقہ مشکل ہے پوری طرح آسان ہے ممنوع لکھنا مشکل ہے منع لکھنا آسان ہے انجام کار مشکل میسج ہے آخر کار آسان میسج ہے متعدد ایام کا لکھنا مشکل ہے لیکن کئی دن لکھنا آسان ہے مسافہ کہنا مشکل ہے لکھنا مشکل ہے ہاتھ ملانا کہنا بولنا یا لکھنا آسان ہے معان کا گلے ملنا گاڑی اردو میں یہ مشکل ہے لیکن اگر آپ کہہ دیں وہ گلے ملا تو آسان ہے اسی طرح زانوئے تلمز بڑا مشکل لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا آسان لفظ ہے شاگردی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آلائے صوت البرک یعنی لاؤڈ سپیکر تو آپ نے دیکھا یہ اردو کے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں سے اردو نے ڈیرائیو کیے ہیں لیکن اکثر کتابوں میں اور اخباری خبروں میں اور آرٹیکلس میں مضامین میں آپ ان الفاظ کو پڑھتے یا چینل پہ کبھی کبھی سن بھی لیتے ہوں گے لیکن مشکل الفاظ کا استعمال کوئی علمیت جھاڑنے کے لیے نہیں ہوتا جب آپ میسیج کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ خبر کیسے اچھی دے سکتے ہیں اس لیے ایک سب ایڈیٹر کو مشکل الفاظ کے متبادل آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے بتانے کو تو اور بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اگر ہم ری کیپ کریں تو ہم نے یہ پڑھا کہ سب ایڈیٹر کی اہمیت کیا ہے کسی نیوز روم کا فوکل یا نرو سینٹر سب ایڈیٹنگ ڈیسک یا کاپی ایڈیٹنگ ڈیسک کہلاتا ہے اس کی تنظیم کیا ہوتی ہے اس میں کام کیسے ہوتا ہے خبروں کی ترتیب کیسے کی جاتی ہے الفاظ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے ایک سب ایڈیٹر میں کتنی علمیت ہونی چاہیے ایک سب ایڈیٹر کو رپورٹر سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیسے رکھنے چاہیے پھر انگریزی اور اردو کے مشکل الفاظ اگر آ جائیں تو ان کی جگہ آسان الفاظ کیسے لانے چاہیے ورضے کے بہت سے پہلوؤں پر ہم نے بات کی اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم سب ایڈیٹنگ اور اس کے دوسرے پہلووں پر بات کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منی راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ